الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما اخر ويتم نعمته عليه ويتم نعمته عليه ويهديه كصراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق الله العزيم وصدق النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا حمد و بارک وسلیم سم سلائی گ مکہ ہمارا جمعے کا موضوع ہے فتح مکہ کے بہت سے حالات اور پیش آنے والے واقعات پچھلے خطبات میں آپ سن چکے ہیں آپ کو یاد ہو میں نے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ کے دن امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا لا تصریب علیکم اليوم تم تولا آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تم سب آزاد ہو لیکن کچھ لوگوں کے جرم اتنے گنونے تھے کہ آپ نے ان کا نام لے کے حکم دیا یہ جہاں کہیں بھی ملیں انہیں قتل کر دو ان میں سے اگر کوئی آدمی حرم کے اندر بیت اللہ کے قریب اپنے آپ کو بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپا لے تو اسے چھوڑنا نہیں اسے قتل کر دینا یہ کل تقریباً بارہ آدمی تھے جن کی شرارتیں اور جن کے جرائم اور جن کی مخالفتیں بہت زیادہ تھیں اور دائرہ انسانیت سے بھی باہر تھی پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان باہر میں سے بھی آپ نے نو بندوں کی معافی کا اعلان کیا اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے ان کے معافی کا اعلان کیا ان لوگوں کو اللہ نے ایمان قبول کرنے کی توفیق جن لوگوں کے لیے آپ نے قتل کا حکم دیا ان میں دو نام بڑے مشہور ہیں ایک ابو جہل کا بیٹا اکرم اور ایک ابو سفیان کی بیوی بی ہند ان بارہ میں سے یہ دو نام بڑے معروف اور بڑے مشہور اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی ابو سفیان کی بیوی ہند جہاں ملے اس کو قتل کر چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں نوافل ادا کر کے باہر نکلے تو آپ صفا پہاڑی پہ آئے اور یہاں آپ نے مردوں سے عام بیت یہ تو پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ جو بیت اللہ کے اندر آ جائے اسے امن ہے جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے امن ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں دھڑا دھڑ لوگ آپ کی خدمت میں آ کے بیعت کرنے لگے یہ مردوں کی بیعت ہے مردوں کی بیعت لینے کے بعد آپ نے عورتوں کی بیعت لی جس وقت آپ عورتوں کی بیعت لے رہے ہیں اس وقت ہند جس کے قتل کا آپ نے حکم اور آرڈر جاری کیا تھا وہ پردے میں لپٹی لپٹائی آپ کی خدمت میں پہنچی کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے کوئی دیکھے نہیں مجھے ایک روایت میں آتا ہے تاریخی روایت کہ اس نے پردے ہی میں بیعت کی اور بیعت کے دوران ایک لفظ کے کہنے پر وہ ظاہر ہو گئی کہ یہ ہند ہے اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نہیں وہ پردے میں لپٹی لپٹائی آئی اور جو ہی نبی پاک کی خدمت میں پہنچی اس نے نکاب الٹا اور فوراً کہنے لگی اشحد اللہ الہ الا اللہ وہ اشحد ال محمد ان ابدہ ایمان کب وہ جو ہند کے ساتھ نبی پاک کی گفتگو ہوئی نا باقی عورتیں تو چپ چاپ بیعت کرتی رہیں آپ شرائط بتاتے رہے بیعت لیتے رہے ان شرائط کا ذکر قرآن نے بھی کیا لیکن ہند کے سامنے جب آپ نے شرائط دوہرائی اس نے بڑا دلچسپ ماحول پیدا کیا صحابہ بھی ہیں ان کے خامد ابو سفیان بھی کھڑے ہیں ایک روایت کے مطابق نبی پاک کو ابھی پتہ بھی نہیں کہ یہ عورت کون ہے وہ جو بیعت کی پہلی شرط ہے اسے بعد میں ذکر کرتا ہوں آپ نے جب باقی شرطوں کا ذکر کیا نا چوری نہیں کرو گی شرط کی ایک شک ہے چوری نہیں کرو گی تو ہند کہتی ہیں میرا خامد بڑا کنجوس ہے ابو سفیان اب قریب کھڑے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے نبی پاک کو ابھی پتہ نہیں میرے خامت بڑے کنجوس ہیں میں کبھی کبھی ان کو بتائے بغیر پیسے ان کے لے لیتی ہوں اپنے خرچے کے لیے بال بچوں کے خرچے کے لیے یہ تو چوری نہیں نہ ہوئے گی ابو سفیان جو قریب کھڑے تھے انہوں نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو وہ فورن بول اٹھے جو کچھ توں آج تک کر چکی ہے میں نے تجھے معاف کیا اب نبی پاک کو پتا چلا کہ یہ عورت کون ہے ابو سفیان کے بولنے سے اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامن کی رقم جو اسے ضرورت ہے گھر میں استعمال کرنے کے لیے اپنے استعمال کے لیے اپنے بال بچوں کے استعمال کے لیے اس میں فضول خرچی نہ ہو زندگی کی ضرورت زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی اور اپنے بال بچوں کی اگر بغیر خامد کو بتائے وہ کوئی چیز لے لیتی ہے اس میں کوئی گناہ ایک گھر جا کے مسئلہ دسنا ایک تو ہے نا اپنی عیاشیوں کے لیے تپروج جاہلیت کے لیے اچھا لباس اچھا زیور اس کے لیے نہیں ضروریات زندگی کھانا پینا بچوں کے لیے اپنے لیے اگر خامد اسے خرچ نہیں کرتا صحیح طریقے سے تو بیوی اس میں سے اگر کوئی چیز لے لے تو آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ نہیں چوری نہیں کرو گی نبی پاک نے فرمایا اولاد کو قتل نہیں کرو گی اس کے کئی طریقے ہیں حمل کو گرا دینا یہ بھی قتل اولاد ہے بھوک کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو مار دینا یہ بھی کیا ہے اولاد کا قتل کرنا ہے اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے مت مارو نہ نو نر زو تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی ہند کہتی ہیں جناب ہم نے تو اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا تھا بدر میں آپ ہی نے مارا ہے بدر میں ہند کا ایک بیٹا ہنزلہ قتل ہوا یہ حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہے حضرت ام حبیبہ جو ام المومنین ہیں ان کا بھی یہ بھائی ہیں یہ ہند رشتے میں نبی پاک کی ساس ہیں ان کی بیٹی امی حبیبہ جن کا نام رملہ ہے وہ نبی پاک کی زوجہ محترما ہے حضرت معاویہ بھی انہی کے بیٹے ہیں ان کے ایک اور بیٹے کا نام ہے یزید ابن ابی سفیان وہ بھی صحابی ہیں معاویہ بھی صحابی ہیں ان کا ایک بیٹا تھا ہنزلہ جو بدر کے میدان میں قتل ہوا ہند کا والد اتبا یہ بھی بدر میں قتل ہوا ہند کا چچا شہبا یہ بھی بدر میں قتل ہوا اور ہند کا بھائی ولید یہ بھی جنگے بدر میں قتل باپ بھی اس کا مارا گیا چچا بھی اس کا مارا گیا بھائی بھی اس کا مارا گیا اور بیٹا بھی اس کا ستر آدمی جو قتل ہوئے ستر قیدی بنا لیے گئے مکے کے ہر گھر میں کورام بچ گیا تو نبی پاک جب ہند کو کہتے ہیں کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گی تو ہند کہتی ہے ہم نے تو پال پوس کے بڑے کیے تھے بدر میں آپ ہی کی تلواروں نے ان کا کام پورا کر دیا تاریخی روایت ہے کہ اس لہجے سے ہند نے بات کی کہ جتنے لوگ وہاں کھڑے ہیں سب ہنس پڑے خود نبی پاک بھی مسکرانے لگے زنا نہیں کرو گی یہ عورتوں سے بیعت لی جا رہی زنا نہیں کرو گی تو ہند کہتی ہے کبھی شریف عورتیں بھی زنا کیا کرتی اس کا مطلب یہ ہے شرک کی نجاست تو ان میں موجود تھی لیکن ہند کے اندر یہ گندی خصلت اس کا تصبر بھی نہیں تھا تبھی تو جب نبی پاک نے کہا زنا نہیں کرو گی تو فوراً کہنے لگی کبھی آزاد اور شریف عورتیں بھی زنا کرتی دیے نبی پاک نے فرمایا کسی پر بہتان نہیں باندھو گی بہتان باندھنے کے کئی طریقے ایک تو بہتان باندھنا یہ ہے کہ آپ میری طرف وہ بات منسوب کریں جو مجھ میں نہیں تو یہ آپ نے مجھ پہ کیا باندھا بہتان باندھا اور بہتان ہی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ پیٹ میں اولاد ہو کسی اور بندے کی اور اسے عورت منسوب کرے اپنے خامد کی طرف تو یہ بھی کیا ہوگا وہ باندھ یا کسی عورت کا بچہ اٹھا لینا اور اسے اپنے نام سے منسوب کر دینا یہ بھی کیا ہوگا بہتان کسی پر بہتان باندھنا یہ شرط تھی اس بیت کی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے س... جن چیزوں سے سختی کے ساتھ روکا ہے شرک کے بعد ان میں ایک چیز بوتان ہے اور ایک چیز جھوٹی گواہی کا دینا ہے جھوٹی شہادت حتہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پوچھا کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں تو نبی پاک یوں لیٹے ہوئے تھے لگا کے آپ نے گناہوں کو گنام نے فرمایا اور آپ نے فرمایا شہادت الزور اشہادت زور اشہادت زور اشہادت زور،, زور،, زور،, زور یہ کہتے کہتے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور بیٹھ کے آپ نے لگاتار کہنا شروع کیا شہادت الزور اشہادت زور, زور جھوٹھی گواہی جھوٹھی گواہی جھوٹھی گواہی صحابہ کہتے ہیں اتنی بار نبی پاک نے اس بات کو دوہرایا ہم دل میں سوچنے لگے ہوں تو بس کر جاؤں اب تو آپ چپ کر جائیں اب تو آپ خاموش ہو جائیں لیکن نبی پاک اس کو بار بار دوہرا رہے ہیں صحابہ کو اور امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ اور جس چیز سے پھر نبی پاک نے روکا وہ بہتان ہے کسی پر بہتان باندھنا جو چیز اس بھائی میں موجود نہیں اس کے متعلق اس چیز کو کہنا کہ یہ عیب اس میں ہے یہ کیا بنے گا بہتان یہ نبی پاک ان عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں پہلی شک کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا اس بیعت کی جو پہلی شک تھی اس کا بھی ذکر کرتا ہوں چوری نہیں کرو گی زنا نہیں کرو گی اولاد کو قتل نہیں کرو گی اور کسی پر بہتان نہیں باندھو گی یہ قرآن نے ذکر کیا ان شرطوں کا لیکن اس کے علاوہ تاریخ و سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ نبی پاک نے ان عورتوں سے کچھ اور چیزیں بھی منوائیں اور آپ نے شرائط رکھی ان چیزوں میں ایک چیز تھی ماتم سے روکنا نوہ سے روکنا کسی کے مرنے پر اپنے گریبان کو پھاڑ دینا کسی کی موت پر اپنے سر میں راکھ ڈال دینا کسی کے مرنے پر دہتر اپنے سینے پر یا اپنی رانوں پہ مارنا بے صبری کا مظاہرہ کرنا جزا فضا ماتم اور بین نبی پاک نے فتح مکہ کے دل ان عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ کسی مصیبت کے ٹائم ماتم اور بین ہو. کوئی مرد بھی بے سبرا ہو جائے پاگل کوئی جس میں عورتوں والی خسلتے ہو وہ بھی اگر بے سبرا ہو جائے ٹکرے مارنے لگے گرے باندھ پھاڑنے لگے دو ہتھڑ مارنے لگے سر کے بال نوچنے لگے وہ عورتوں کی سطح پہ آ جائے ورنہ مرد ہمیشہ مضبوط آسات کا ہوتا ہے حوصلے والا ہوتا ہے اور وہ صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے عورتوں سے کہا ماتم نہیں کرو گی بین نہیں کرو گی کسی کی موت اور صدمے کے تعلق بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو ایک حدیث میں آیا جو عورت کسی کی موت پر جزا فضا کرتی ہے اور بین کرتی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو لوک کا لباس پہنا کے ڈالیں تارکور گندھک جس کو آگ ذرا جلدی چھوتی ہے لوگ اس کا اللہ اسے لباس پہنائیں گے وہ لباس پہنا کے اللہ اس کو جہنم کے حوالے کریں گے لانت اللہ علی ول والمستمیع میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بین کرنے والی عورت پر بھی خدا کی لانت اور جو شوق سے بین سنتی ہے اس پر بھی خدا کی لانت صبر کا حکم دیا صبر کا ولا نبل ون کمبے شیم منل خوفے ول جو و نت سے وپشری سابرین کیا سمجھتے ہو ایمان کا دعوی کر کے میرے ساتھ محبت کا اقرار کر کے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا نہیں تم اپنے دوستوں پہ دوستوں کو پرکھتے ہو یار بنایا دوست بنایا پھر پرکھا اس میں وفا ہے تم اپنے دوست بناتے ہو دنیا میں تو ان کی آزمائش کرتے ہو طرح طرح سے پرکھتے رہتے ہو بازار میں تم نے سودا لینا ہو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو تم نے جب میرے ہونے کا اعلان کیا ہے میں بھی تمہیں ٹھونک بجا کے دیکھوں گا کتنے پانی چو آزمائش کریں گے امتحان میں ڈالیں گے پرکھیں گے کس طرح خوف دشمن کا وجوہ بھوک و نقسیم بنا مالوں کی کمی جانوں کی کمی پھلوں کی کمی بندے مرنے لگے مال تباہ ہونے لگا کاروبار مندہ پہ گیا بھائی مالوں کی کمی سے اللہ کن کو ازمائیں گے جن کے پاس پہلے مال کوئی نہیں انہیں ازمانا ہے کن کو ازمانا ہے جن کے پاس مال جن کے پاس ہے ہی نہیں انہیں اللہ نے کیا آزمانا ہے اللہ نے آزمانا ہے تاجروں کو دکانداروں کو دار طبقے کو کس طرح نقص من الاموال ول ان مالوں کی کمی کاروبار مندا پی گیا گاہک آنے گھٹ گئے جو کچھ آتا ہے جی جی مصر مسئلہ بن گیا اس آخر بڑا سخت جادو ہے کہ جناب کوئی دیو نے دیو تیرے پیچھے پی گئے اس میں بھی کہہ دے ہی سام پندرہ ہزار نال تیرا علاج ہو وہ بھی بیٹھے ہیں منہ فاڑ کے وہ جن کو آپ کہتے ہیں عامل عامل ہے آمل ان کے پاس جن ہیں اور یہ جنوں کے ذریعے پتہ کروا لیتے ہیں لا حول ولا لاہتا کچھ اللہ نے آزمائش کی تجارت کم ہو گئی جو بچہ کھچا پیسہ تھا وہ کہاں خرچ ہو گیا عاملوں کے پیچھے طویزوں کے پیچھے بڑا سخت جادو ہے کالے بکرے دا پنج کلو گوشت لگنا اور بکرا بھی کالا مصیبت اتارنی ہے نا پانچ کلو گوشت لگنا ہے یہ بچارا لے کے چلا گیا اچھا ایسے کر میں دم کرتا ہوں جادو اتارتا ہوں رات دو بجے نا قبرستان میں جانا ہے آخر اندر جا کے اس دفن کرنا پچھے مڑ کے نہیں ویکھنا وہ بندہ کچھ تو اتھے ہی رگ گیا پیچھے مڑ کے نہیں ویکنا ظاہر گالے میں بھائی پیچھے بھی کوئی شاید لگی ہوئی جب گھبرایا نا قبرستان دو بجے کا وقت اور گوشت اور وہاں جا کے دفن تو پھر عامل صاحب کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں تم اگر گھبرا رہے ہو پریشان ہو کوئی بات نہیں میں اپنے کسی شاگرد کو بھیج کے قبرستان میں دفن کروا دوں گا لیکن اس قبرستان میں نہیں اس قبرستان پھر اس عامل کے جو دوست ہوتے ہیں بدماش لٹیرے لفنگے وہ رات کو بیٹھ کے جناب کڑاہیاں بنا کے کھاتے ہیں تیرے جن نکل دیتے ہیں یہاں ایک مولوی صاحب ہے بھی دو بندی ماشاءاللہ وہ <laughs> کہتے ہیں طویز لکھنا تے مرغ دے خون نہ لکھنا مرغ لیا اس سے لکھنا ظالموں دمے مصفو کو تو قرآن نے حرام کرا انما حرم علیکم المیتا و دم یہ جو خون بہ کے نکلتا ہے اس کو تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے حرام چیز سے قرآن کی آیت لکھو گے کھانے کے اور تھوڑے سلسلے بڑے سلسلے ہیں کھانے پینے کے بھائی خدا کے لیے دین کو تو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بناؤ اور تھوڑے سلسلے ہیں پیٹرول پمپ لوٹ لو یہ جو جھوٹ بول کے اور فریب کر کے لوگوں سے مال کھاتے ہو کہ ڈاکو پٹرول پمپ لٹ کے کھاندہ ان دونوں سے کوئی فرق ہے وہ گندا ڈاکو ہے تم مہذب ڈاکو ہو بڑے طریقے ہیں مال کھانے کے دنیا بنانے کے پھر جناب ان کا ایک گینگ ہوتا ہے وہ پھر عامل صاحب ان کو کہتے ہیں آ جاؤ بھائی آج راتی پھنسے آج ایک لیلا ساڈے کو جن نکلنا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو تجارت میں کمی آ جاتی ہے یہ جو مال کی کمی ہو جاتی ہے قرآن نے اطلاع دی یہ ہم اپنے بندوں کی کیا کرتے ہیں آزمائش کرتے ہیں اپنے بندوں کی نقسیم من الاموال مالوں کی کمی جانوں کی کمی آزمائش کرتے ہیں ان کی بشیر صابرین میرے پیغمبر خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو مصیبت کے اس ٹائم میں کیا کرتے ہیں کون ہے وہ ان کو آگے ذکر کیا کون ہے وہ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی دکھ کوئی مصیبت کوئی تکلیف مال کی کمی جان کی کمی تجارت کا مندا پڑ جانا تجارت کے مال کا لٹ جانا جب انہیں اس کی اطلاع پہنچتی ہے کالو تو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ ہے ان لا ہے وہ ان ہے ہم سب کس کے ہیں میں بھی اور میرا مال بھی میں بھی اور میرا باپ بھی میں اور میری بہن بھی میں اور میری اولاد بھی میں اور میری زمین بھی میں اور میری فیکٹری بھی میں اور میری مل بھی میں اور میرے باغات بھی میں اور میرے دیورات بھی میں اور میری فصلیں بھی میں اور میرا کاروبار بھی الا <لِلَّه> ہم سب کس کے ہیں ہم سب کس کے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے حقیقی مالک ہم نہیں ہیں عارضی طور پہ اللہ نے مالک بنا دیا یہ مل تیری یہ زمین تیری یہ دکان تیری یہ بیٹا تیرا یہ بہن تیری عارضی طور پہ اللہ نے مالک بنایا در حقیقت مالک ہر شے خداست در حقیقت مالک ہر شے خداست این امانت چند روزہ زیر معاست لاہ معافی سماواتے مع فل ارض لہو ماف سماواتے وافل ارض لاہ ملک سماواتے ون زمین و آسمان کی ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے چند دنوں کے لیے اللہ نے دکان دے دی جب اس کی مرضی آئے واپس لے لے پہلے آمدن اس نے آپ کو دے دی پچاس ہزار دوسرے سال اس کی مرضی آئے وہ بیس ہزار دے تو کہتا ہے نہیں پچھلے سال پچاس ہزار آمدنی تھی تو اس دفعہ پچہتر ہزار ہونی جائیے تم فیصلے کرتا ہے یا میں کرتا ہوں تو یہ جو دکانوں میں کاروبار میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں بڑے بندے تنگ کر دیں بس جی کسی جی کالا کر چھٹیا تھے کسی پیلا کر چھٹیا بس جی کسی بند چھٹیا تو کسی نے باندھ دیا جی نہ کوئی باندھتا ہے نہ کسی سے باندھا جاتا ہے مؤثر حقیقی وہ صرف اور صرف کون ہے اگر کمی آ جائے گاہ گٹ جائیں منافا تھوڑا ہو تو یہ اللہ تیری کیا کر رہا ہے بولو کہ تم بھی اسے پاس ہو بھائی ترو آملہ کے پیچھے ایک ایک کا دروازہ کٹکھٹاؤ وہ کہتے ہیں کل آئی میں استخارا کرا راتیں یہ استخارہ بھی قبضے سے کنٹرول چ میں استخارہ استخارا کریں گا دیکھیں گے کیا حقیقت حال ہے استخارہ کیا کوئی کہانی بنا کے جوڑ کے لوگوں کو بتا دی مزے کی بات یہ ہے استخارہ کرنے والا خود اندھا ہے اس شے نظر نہیں آتی وہ استخارہ کر کے بتا رہا ہے بھائی کس نے تجھ پر جادو کی ہے اور کس نے تیرا رزق بند کر دیا میرا ایک دوست تھا ہے بلکہ ان کے گھر چوری ہو گئی بڑا مواحد مواحد پکا سارا گھر آنا مواہد تو اس کے دوست کہنے لگے وہ فلانے بزرگ نے نا انہوں کو چلیے وہ چور دستے نہیں تو بھائی پتا چل جائے گا بڑی چوری ہوئی ہے اس نے کہا یار کسی کو پتا نہیں چلتا عالم الغیب جو ہے وہ اللہ ہے اگر حضرت یعقوب کو تین میل دور کن کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کا پتا کوئی نہیں تو کسی عامل اور کسی عالم کو بھی غیب کے حالات کا پتہ کوئی کوئی پتا نہیں کوئی لمبا بھائی کسی کو پتہ نہیں چلتا یار نہیں وہ بتا دیتے ہیں یار وہ علامتیں بتاتے ہیں پھر بندہ سوچتا ہے اور وہ پتہ لگ جاتا ہے چاچے کا پتر ہے پھٹھی ہے ماسی ہے گواہی ہے پڑوسی ہے وہ اس نے کہا یار میں بڑا تنگ ہوا میں نے کہا چلو میں لے چلوں گئے وہ کچھ پہلے تو حساب شساب کرتے رہے حساب کتاب کر کے انہوں نے ہولیا بتانا شروع کیا آپ کا جو چور ہے اس کا قد اتنا ہے آپ کا جو چور ہے اس کا رنگ ایسے جو چور ہے اس کا ناک ایسے جو چور ہے اس کے ہونٹ ایسے جو چور ہے اس کی ہےک ایسا کیا بس بھائی عامل صاحب بس من پتہ لگ گیا اے جتنیاں علامتیں دسیاں نے یہ ساریا میرے پیوچ موجود ہیں اس کا مطلب ہے میرا باپ چور تو وہ جب علامتیں بتاتے ہیں نا تو بندہ سوچتا ہے یہ علامتیں کس میں پائی جاتی ہیں فلانے بندے ج... نہیں یار نہیں وہ فلانے بندے چل بھائی اس کو الزام دے دیا ہم نے جی حساب کروایا ہے کوئی حساب سے پتہ نہیں چلتا مت اپنا وقت اور دولت برباد کیجئے گا اگر گھر میں جادو کے اثرات ہیں اور اگر گھر میں جنات کے کوئی اثرات محسوس ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں سورت بکرا کی تلاوت کی سارے پڑھیں صبح و شام پڑھیں جس گھر میں سورت بکرا کی تلاوت کی جائے اس گھر میں جادو کا اثر باقی نہیں رہ آخری صورتیں پڑھیے کل آؤز او بے ربل فلک کل آؤز اب آپ کے گھروں میں ٹی وی ہیں ڈش انٹی ہے کیبل ہے اتھے جننا نہیں بڑھنا تو فرش دے آنا فرش تو نہیں آنا اس میں نات ایک شیطانی عمل ہیں وہ پھر ایسے لوگوں ہی کو تنگ کیا کرتے ہیں بات لمبی ہو جائے نبی پاک نے فتح مکہ کے دن مستورات اور خواتین سے بیعت لیتے ہوئے کیا شرطیں لگائی چوری نہیں کرو گی زنا نہیں کرو گی اولاد کو قتل نہیں کرو گی کسی پہ بوتان نہیں باندھو گی اور مصیبت کے ٹائم ماتم اور بے سبری نہیں کرو گی یہ ساری شرطیں میرے نبی نے بعد میں لگائی پہلی شرط عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے میرے نبی نے رکھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں یہ پہلی شرط اللہ اللہ یشرکنا باللہ شیا ولا یزنی سورت ممتاح غالباً اٹھائیسواں پا رہا ہے سورت ممتاح اور سورت ممتاحنا کا آخری رکو ہے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا ساری شرائط بعد میں اور پہلی شرط کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک معلوم ہوتا ہے یہ بنیاد ہے معلوم ہوتا ہے یہ اصل ہے ایمان کی یہ ایمان والے مکان کی بنیاد ہے کیا توحید پر عمل پیرا ہونا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا اگر شرک رائی کے دانے کے برابر عام میں موجود ہے اور بغیر توبہ کیے وہ بندہ مر گیا رائی کے دانے برابر شر کیا اور بغیر توبہ کیے وہ بندہ مر گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بندے پر میں نے جنت کی ہوا بھی حرام کرا لے ان اللہ لا یغفر فروئیں یوشرا کبھی فرو مادو نظالے کا لمن شرک کو معاف نہیں کروں گا شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا شرک معاف نہیں کروں گا شرک کیا ہے اللہ کی سفتے مخلوقات میں سے کسی کے اندر ماننے کا نام کیا ہے دور سے بولو yes. مثلا یوں کہے فلاں کو بھی میرے حالات کا پتہ ہے اور میرا برا میرا برا بھلا فلاں کے اختیار میں ہے اس کا نام کیا ہے شرک اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی یہ آپ کے وجود میں موجود نہیں رہنا چاہیے آپ کی دکان پہ یا مکان کے دروازے پہ آ کے کوئی فقیر آواز لگاتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے نام پر دیجئے حالانکہ جو مال خرچ کرنا ہے بطور نظر اور نیاز یہ کس کے نام پہ خرچ کرنا ہے کیوں اس لیے کہ دینے والا کون ہے تو خرچ بھی کس کے نام پہ ہوگا اگر کوئی منگتا اور فقیر آپ کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں اللہ تعالی اللہ کے رسول نہ دا سوال ہے آپ نے ایک روپیہ اٹھایا اور اس کی ہتھیلی پہ رکھا یہ کیا ہو گیا جی اس وقت تک اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ اس دنیا میں اس کی معافی نہیں مانگے گا اس لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگیے لکھ لیجیے زین کی تختی پر میری بات کو ہر نماز کے بعد دعا مانگا کیجیے یا اللہ ہر شرک سے جو میں نے جان بوجھ کے کیا اور اس شرک سے جو میرے علم میں نہیں نادستہ طور پہ مجھ سے ہو گیا میں ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتا ہوں معافی مانگاتا اس لیے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ہوا تو پھر ستر ہجے بھی اگر ہوئیں اور سینکڑوں عمرے بھی آپ نے کیے اور نمازیں بھی آپ نے پڑھیں اور ماتھے پر محراب بھی ہوا اور ہاتھ میں پانچ ہزار دانے کی تصویر بھی ہوئی خان کا بھی ہوئی چہرے پہ سنت رسول بھی ہوئی اگر رائی کے دانے کے برابر شرک وجود میں آیا کوئی عمل درجہ قبولیت نہیں پائے گا یہ بار بار تمہیں کیوں سمجھاتے کیوں سمجھاتے پھر آپ کہتے ہیں جی اس تو سوائے انگالی کو نہیں ہوگی اس کے سوائے ان کو ہم کہتے ہیں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں باقی جتنے گناہ ہیں ان کی معافی کی صورت ہے وہ یگ فیرو مادو نزالے کا شاہ اللہ اپنی رحمت کر دے اور میرے پیارے پیغمبر شفاعت کے لیے لب کھول دے بخشش ہو جائے رحمت متوجہ ہو جائے اللہ معاف کر دے ہے صورت سارے گناہوں کی بخشش اس کی صورت موجود ہے لیکن جو شرک کا مورت ہوگا اس کی بخشش کی کوئی صورت کوئی صورت قرآن نے اس کو واضح کیا اس کا علاج اس دنیا میں بس مرنے کے بعد کوئی علاج نہیں اس دنیا میں علاج ہے کیا کیا کریں توبک معافی مانگ اسی سال شرک کیا ستر سال شرک کیا معافی مانگ لی اللہ فرماتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا دھو دوں گا سارے گناہ لیکن بغیر توبہ کیے مر گیا پھر پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کا چچا ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا مشرق کی بخشش کی کوئی صورت اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ بچ جائیں اس نحوست سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں شرک کیا ہوتا ہے شرک کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی عملی زندگی میں شرک کے قریب بھی نہ جائے نبی پاک نے عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے سب سے پہلی شرط رکھی جس کو سورت ممتہنہ میں قرآن نے ذکر کیا وہ شرط کیا تھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جب آپ نے یہ شرطیں لے لی تو آپ نے اپنی چادر اس کو پھیلایا اس کا کو ایک کونا آپ نے پکڑ لیا اور دوسرا کونا عورتوں کی طرف آپ نے فرمایا اپنے دوپٹے اور چادریں اس میری چادر کے ساتھ باندھ کے اس کو طویل کر لو لمبا کر لو جس جس عورت نے اس چادر کو پکڑ لیا اس کی بیعت ہو گئی ایک طریقہ کچھ مورخین نے لکھا کہ نبی پاک نے ایک چادر کے ذریعے بیعت لی اور دوسرا بیعت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نے شرائط پوری کر لی تو آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اس میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈبو دی اور پھر وہ پانی کا پیالہ آپ نے عورتوں کی جماعت کی طرف بھیجا یہ فرما کے جس جس عورت نے اس پانی میں انگلیاں ڈبو لی اس کی بیعت ہو گئی کتنے طریقے ہیں زور سے بولیں بے عورتوں سے بیت لینے کے نبی پاک کے کتنے طریقے تھے چادر کے ذریعے ایک پانی کے ذریعے دو ساری زندگی میرے پیارے پیغمبر نے کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا نہیں پکڑا آپ نے بلکہ اگر ایک تاریخی روایت پہ اعتبار کر کچھ کتابوں والے لکھا کہ ان مشرقین عورتوں میں سے جو اب ایمان قبول کر رہی تھیں ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میری بیعت بھی لیجئے وہ دیکھ رہی تھی نا کہ مردوں کی بیعت ہو رہی ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی پاک نے فرمایا میں غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوتا یہ کیا ہے بولی انتہا پسندی علی آزب اللہ علی آزو بلّہ خاکم بدان خاکم بدان کروڑ بار توبہ یہ دتیا نوسیت ہیں اعتدال پسندی اور روشن خیالی تو یہ ہے کہ غیر مارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور ہماری ماں بہن اپنا ہاتھ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں دے ملے ہاتھ پنجا ہو گئے یہ کیا ہے نہیں روشن کیا اس کا نام ہے روشن ہے مغرب کے کسی ملک میں تبلیغی جماعت کے دوست گئے نمال پڑھتے ہوئے کسی غیر مسلم عورت نے جب ان کو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی ایک آدمی آگے کھڑا ہے باقی پیچھے کھڑے ہیں وہ جھکتا ہے یہ جھکتے ہیں وہ اٹھتا ہے یہ اٹھتے ہیں وہ سہیلا کرتا ہے یہ سیدھا کرتے ہیں بڑی حیران ہوئی تو ان میں سے ایک بندے کو بتایا نوجوان تبلیغی جماعت کری انگلش جانتے ہو اس نے کہا جانتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے اس نے کہا ہماری عبادت ہے اس نے کہا آج اتوار تو نہیں ہے اس کے ذہن میں اپنا اتوار تو آج اتوار تو نہیں ہے یہ کیسی عبادت ہے اس نوجوان نے کہا ہم ہفتے کے بعد نہیں یا روز ایک مرتبہ نہیں ہم ایک دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں اس نے کہا مجھے اسلام کے متعلق کچھ باتیں بتاؤ تمہارا جو مذہب ہے اس نے باتیں بتائیں حیران ہوئی جب جانے لگی نا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا سلام لینے کے لیے اس نے تو وہاں کے پاکستانی دیکھے تھے نا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اس نوجوان نے ہاتھ پیچھے کھینچا یہ کہتے ہوئے کہ میرا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے میں <سلام> بیوی اس کا حق ہے کہتے ہیں چیخ ماری اس عورت نے اور چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے تم خاموں تم اس مغرب کے پیچھے بھارتی ہو نندوں کے پیچھے آج مغرب خود اپنے معاشرے سے تنگ آ گئے ہیں اٹھانوے فیصد عورتوں نے مغرب کی اٹھانوے فیصد عورتوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں گھر میں رہنا چاہیے تھی باہر کر ڈنٹے لگے ہوئے وہ دو سدیاں پہلے باہر نکلے مغرب والے کتنی دو سدیاں پہلے باہر نکلے آج معاشرہ تنگ آ رشتے ختم ہو گئے کوئی خامد نہیں کوئی بیوی نہیں دوست بناؤ دوست بنا کے رہو ہوٹلوں میں گھروں میں باپ کے سامنے آ کے عورت باپ کو لڑکی اپنے باپ کو تعارف کروائے بابا یہ میرا دوست ہے لا حول ولا قوت الا یہ باپ کی زندگی ہے یہ اس کی زندگی ہے یہ میرا دوست ہے اور پھر جب دل بھر جائے اس لڑکی کو اس طرح چھوڑ دیا جائے جس طرح ٹشو پیپر سے ہاتھ پونچ کے ٹشو پیپر پھینک دیا جاتا ہے یا گنڈیری چوس کے اس کا پھوک پھینک دیا جاتا ہے تم نے عورت کو گنڈیری کی طرح سمجھا تم نے اسے ٹو پیپر جتنی حیثیت دی اور شرافت یہ ہے دین یہ ہے حیا یہ ہے شرم یہ ہے جس کو دین اسلام نے بیان کیا یہ ہے حیا یہ ہے غیرت کہ میرا ہاتھ میری بیوی کی امانت اور وہ حیران ہو ایسی بھی عورتیں جن کے خامد اتنے پاکیزہ ہیں نبی پاک نے ساری زندگی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں غیرت کے خلاف یہ شرم و حیا کے خلاف اللہ اکبر اللہ اکبر دورہ تفسیر القرآن اللہ کے فضل و کرم سے دس ستمبر ہفتے کے دن سے شروع کچھ شہری بھی تشریف لائے اللہ انہیں آخر تک پڑھنے کی توفیق دی لڑکیوں کی تعداد دو سو ایک لڑکیوں نے داخلہ لیا دو سو ایک کل تک وہ آ رہی ہیں پڑھ رہی تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب طلبا ہیں جن میں کچھ شہری بھی ہیں باقی ہمارے عزیز